جی نام جی بندے ہر بندے کا کر درما ہے کہ اس قرآن لاہ وادیس یا سامنان قلیلا تھوڑے زلیل دام گندی ویچانا لئے چھاوے چھپا بدل والے بدلنا بدل والے بھی ویچن حق دات ملا میں کتاب ہایا تھا میں جس وقت نور اندھی چاند ان بندے فرق نہ این واسطے حکیم. سنائے سب سب عنل. سب عنل. ایک حکیم گل سنا ہے کتاب جنسے ہوں اچھا اے دس حکیم دی ن شفا لکیم تعریف تاریف رہی حکیم کتاب سکتی ایک دے نا اللہ عجیب گال ہے آپ بیان کر دے. ہر کسی نے قرآن چھپا دیتا ہے بار دن تو ٹکر پہ سانگ قرآن <Ne> قربان کی بہت اچھے بزرگ فرمند کہ انسان کو وطنتی نظام فتر. پیدائشی دے امان دے اندار وطن دے محبت رکھی گئی ہر بندہ دیکھو پاکستان زندہ باد رکھی گئی دی دولت واسطے بندہ چھوڑ وی امریکا کوئی سعودی ہے مارا میرے اللہ پکڑنا چور ہی کھڑے دولت بہت بھائی ہوں دولت کماد کر دینا اولاد کر واہ اولاد واہ تراسو یار یہ دولت قانون اولاد دی محبت چوکھی ہے خرچ کی کرے جی جی جی سبحان اللہ کیا بات جیڑی صاحبو خرچے نہ جو زیادی پیاری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بھائی اولاد جان سبحان اللہ جان ہر شے تو پیاری ہے بے دفا آیا گال ہی آ کر پوچھا کہ بادشاہ بولا چاول پلا بندے چاٹا دے کیونکہ شیطان کو کہیں آج کو ہر شیرا بٹ دیتی ہے گمراہ کو روکی خلاق کر کو ہر شائے وکتی نظر سیمان خیرتھی قرآن ہر شاید وکتی لگ سی جا نہ हजरत क्या है? अगर ए चार चीना क्यों बनाए कि तेरा चिन्हने इम्तिहान गिनने इन चौ को कर कुर्बान मैं अपनी मोहब्बत नहीं रखी मेरी खुद पैदा कर ए रखे قربان کریں ایمان ہوئی شاید ماں پیو بینا صحابہ کم ہے ہر شربان آل ایمان قربان نہیں کی سکتے ایمان جی ایمان ہو سی وہ چون قربان نہیں چون کو قربان کرے سی. جی میں مثال تک وا کرو جو ایک مال نہ محبت ہے اولاد نہ ہی محبت ہے منچے ملا اگلا کٹے میں پوٹ پیارا ہے پیارے رب کون ہوں ابراہیم خلیل اللہ میں ملنا ہیل رول گئے لوگوں کو چھوڑ دے سر گئے راہ بار چھوڑ بیٹھو. بلد بلد فرشتے وہ بے وقوف آلم چل سن پی کیا مرتا یہ کرنا چل سن پہ شیطان کا مطلب کیا ہے شاند جڑا چوڈہ لاکھ ہر گلا پڑھی ہوں شاید ہر شاید کھڑے <سؤال> فرستے استاد ہی فرشتے عبادت بھی ہے لاکھ دیکھ سال عباد بادشاہ پہلا بادشاہ بنے شاید جاب شان جی قرآن میں آپ بھی ودا ہے سوال کر جو آلو بچے کو آلیا ہو رہے ہو رہے کو سمجھ نہیں سبحان میں آخا کس بھی من گن سوار کو سوار نہ آخو شیطان کو شیطان نہ آخو قرآن کا ذکر جاتا ہے دی کہ کو کو لگا رہ سلام سامنے بنتا پے مٹی چڑ واہ میں چوڈا لاکھ سال کا بزرگ آ جائیں کل بزرگ چھوٹا میں منڈے کو سمجھے نہیں بھائی وہ چوڈا لکھ سال آئے <تصفح> تو گوگل وڈائی اے اے دین واسطے ہی وڈے چھوٹے چاہی دین اللہ اکبر چھوٹا آکھے چا ابا کھیر چنتا اے میں تو مے کو سمجھی نہیں تیرے تے چوٹ پڑتا یا اچھا سچ اے تے موت تیرے دین والے پاسوں جاندی اے کافر اے خیمے تے میں رکھا سہ لانتی بنا کار پتا یا بناونا لے کو اچھا بنایا کہ آرگ کو اللہ <سؤال> بلا اور لانچ دسے نہ کڑے چو مٹی چو او, دا دا او, او کو خدا دم کر نہیں سیتالی نہیں خدا دی ہے کیا ہے میں <سلام> <سلام> رب کابا شیطان اپنے دل وی خدا, خدا کا نہیں کنو کٹے پہ سارا کچھ جٹھی کھڑے ہوں تایا کا سورج گا جو بیٹا وہ کافر کیوں ہے لے ہر دال ارگ والی مرتا ہی خریدان مرتا ہی خری ارگ والی دال شیطان موبائل فلانی ہر واہ واہ جو اگ آئے اشرف المخلوقات انسان ہے زیادہ سلام کرے ریس بکری <iend Michaels Gallery> <Mukfire> میرے کو میں میں نال دے بندہ آٹھ دن بادہ رکھے پیسے مزید پہلے نہیں کار پائے گا یعنی دین دے نہ دنیا چھوٹے پیٹ کہیں کار دے جے لے او کہیں کاردا نہیں دا کم کیویں کم کہیں کاردا ہے دس جڑا گت بیکار ہوے ان دا کم کچھ نہ ہو سی کہ نے تے خاجہ نے فرمایا کہیں کم داری کا نہیں نہ یعنی کام دا کہیں کو نہ دین دا نہ دنیا دا ایویں آ دو تے کیا ہے مولا کار دے اللہ اکبر کیا ہے کیا <تصفح> ہے جو بزرگ پیر پڑھے جو کلما ہار دیں دار رب رب رہی ساتھ سال تھی کلما پڑ ماری رب نال پڑو لا اللہ نہیں کوئی درد لائے لا کوئی بار درد لائے چل لگا اللہ محمد اور رسول اللہ محمد اللہ رسول اللہ جسوئی زنا اولاد اپنی جیتیا کر کر چور ہر چیز ہوئے <تصفح> چالیس سال مار کے ہاں میرے بارے میں پتہ رکھے ہوئے کہ بعد رسو خدا چالیس سال رہے اپنی معرفت پہچان کا پوچھنے وہ چالی سال پارتا ہے سال کرنا تمام رسو تمام نبی تو کتاب لڈی یہ میں دعوی کرنے میرے کو پہچانو تو تھی میں میری گھر کی کیا اللہ ہوں 40 سال پہچان کرائی ہے دشمن وَلَا پُچھے تو کردار من لو. آ, دسو کیا? سچے سادے امین منصر ہاں ہر چنیا پوچھے چالی سال جی اچھا اللہ. اللہ رسول میںمام رسول محمد